الحمدللہ رب بسم اللہ سورہ سلادیم کا یہ پانچواں رکوع ہم شروع کر رہے ہیں اور اب آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بیان ہو رہا ہے جن کے معروف نام کیا ہے حابیل اور قابیل پس منظر کیا ہے یہود نے بنی اسرائیل نے حسد کیا اور نبی اکرم علیہ السلام کی رسالت کا انکار بھی کیا اور معاذ اللہ ان کی جان کے دشمن ہو گئے ان یہود اور بنی اسرائیل کی عبرت کے لیے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے جس میں ایک بھائی نے حسد کیا اور اپنے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا تو سمجھایا جا رہا ان کو کہ یہ حسد کا جرم تمہیں کہاں تک لے جا سکتا ہے اس کے تعلق سے یہ واقعہ وقتل علی نباء بنی آدم بالحق اور اے نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم ان کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک سنائیے اذ قرب قربانن جبکہ ان دونوں نے کوئی قربانی پیش کی فتقبل من احدہما تو ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی ولم يتقبل من الاخر اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی ایک معاملے میں ان کا نزا ہو گیا بحث ہو گئی جھگڑا ہو گیا کیسے حل کریں تو چلو قربانی پیش کرو جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ حق پر ہوگا دوسرا نہیں ہوگا وہ معاملہ کیا تھا صحیح احادیث میں صحیح روایات میں کوئی واقعہ نہیں ملتا ایک دو باتیں معروف ہیں واللہ عالم اس کی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں اصل نقطہ قرآن نے ہمیں عطا کر دیا کوئی مسئلہ اس کے حل کے لیے قربانی پیش کرو جس کی قربانی قبول وہ پر ولم یتقبل من الآر ایک کی قبول کی گئی دوسرے کی نہیں اول نک تو اس نے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کر ڈالوں گا یہ قابل ہے یاد رکھنا آسان کا قوف سے قتل ہے اور قوت سے قابل قابیل کی قبول نہیں ہوئی حابیل کی قبول ہو گئی گویا وہ حق پر تھا اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا انما يتقبل من حابیل نے کہا کہ میں حابیل نے کہا بے شک اللہ تو متقین ہی کی قربانی قبول کرتا ہے اہم نقطہ قربانی ہے کس کی قبول ہوں گی جو اللہ کا تقوع اختیار کرے یہی نقطہ سر حج یت نمبر 37 سیون میں بھی ہے لینا اللہ رحما دماحا اللہ کو ان قربانی کا نہ خون پہنچ رہا ہے نہ گوشت بلا لو تقوام بلکہ اللہ کو ان کا تقوا یعنی تمہارا تقواہ پہنچتا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے قربانی کس کی قبول جس میں تقواہ ہو ہمارے بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی ہوتی اللہ قبول فرمائے مگر یہ نہیں کہ ہمارے دو چار بگ شاٹس ہیں کراچی کے اندر باقاعدہ ٹائمنگ ہوتی ہے اس ٹائم میں آئیے اور ہمارے کروڑوں کے جانور دیکھ لیجیے اللہ اخبار کبھی ہو بھارت دلوں کا حل اللہ جانتا ہے ہمیں قربانیاں پیش کرنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے سیلفیز لی جا رہی ہیں اپلوڈ کیا جا رہا ہے اچھا وہ پچاس لاکھ کا لے کر آیا میں کروڑ کا لے کر آؤں گا اللہ اکبر کا رہا دوڑ لگی ہوئی کیا نہیں تقوی اللہ کو مطلوب ہے آگے سنیے کابل اور حابل کا واقعہ چل رہا ہے کابل نے کہا میں قتل کروں گا اس نے کہا حابیل نہیں کہ قبول کرتا ہے متقین کی آگے کیا کہا اس نے بھائی نے نے اگر میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا کہ تو مجھے قتل کر دے پھر بھی میں اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں کہ میں تجھے قتل کر دوں ایک بلا جس لی گئی میں پہل نہیں کروں گا تو دھمکی تو دے چکا مگر میں پہل نہیں کروں گا ہماری شریعت میں دفاع کا حق دیا گیا ہے اور حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے جو اپنی جان مال اور گھر والوں کو بچانے میں دفاع کر رہا تھا قتل ہو جائے وہ اللہ کی راہ میں شہید شمار ہوگا اللہ اکبر تو ہمارے دین نے دفاع کا حق بھی دیا ہے خیر یہاں ایک مراد دی کہ میں پہل نہیں کروں گا اناف اللہ رب العالمی بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو جہان والوں کا رب ہے اتنی و اتنی کا شک میں تو چاہتا ہوں کہ تو ذمہ دار ہو جائے میرے گناہ کا بھی اور اپنے گناہ کا بھی نہ جہنم والوں میں سے یعنی مظلومانہ قتل کر دیا جائے اس کو تو معافی ملے گی وہ تو ایک درجے کا شہید بھی ہمارے دین کی تعلیم کے مطابق جو ناحق مظلومانہ قتل کر دیا جائے اس کے گناہوں کا وبال بھی جائے گا قاتل پر وزال کا جذا اور یہی غالمین کی سزا ہے زندن ایک اور بات سمجھ لیں یہ پہلا قتل ہے نسل انسانی کا آگے ایک اور بات بھی آئے گی حضور نبی اکرم اکرو السلام نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے قیامت تک جتنے مظلومانہ قتل ہوں گے ناہق جتنے ناحق قتل قیامت تک ہوں گے ان کا ایک حصہ کابل کے کھاتے میں بھی جائے گا جیسے صدقہ جاری ہمیں پتا ہے نا اللہ محفوظ رکھے گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے ایک حصہ اس کے کھاتے میں بھی جائے گا یہ ہے گناہ جاریہ والی بات فتح واٹ لہو نس سو قتل عقیب پھر اس کے نس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر ہی ڈالا اتنی آسان بات نہیں ہے کہ بھائی بھائی کو مار ڈالے یہ گریجولی ہوتا ہے انسان کا دل سخت ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ اس انتہا پر بھی پہنچ جائے کہ اب آمادہ ہو جاتا اپنے بھائی کے قتل کے لیے یہ نفسیات انسانی کا ذکر ہو رہا ہے یکدم ایسا نہیں ہوتا آدمی گریجوری سطح پر پہنچتا ہے فوقات بس اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا فاسٹ حامین الخواس پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا اب مسئلہ پیش آ کہ بھائی کی لاش کا کیا کرے فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کیا کرے اللہ سمجھایا اور انسان اس کی بتا دی فبعث اللہ, غراباً پھر اللہ نے کو, بھیجا الارض جو زمین کو دتا تھا اخی تاکہ وہ اس سے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے قال يا ويلتا عجزت ان اكون مثل هذا الغراب اسمه قال افسوس مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ میں اس کوے کے جیسا ہو جاؤں فوار يا سوء تاخی کہ کیسے اپنے بھائی کی لاش کو چھپاؤ یہ ہے بے بسی جو اس کو دکھائی نہیں کوے کا ذکر آیا ہے اللہ تعالی قران حکیم میں کسی پرندے کا کیڑے کا جانور کا ایسے ذکر نہیں فرماتا کووں کے بارے میں ہمیں پتہ ہے نا جب ایک قوا مر جاتا ہے کہیں سڑک پر اس کا کیا ہوتا ہے سارے قوی آسمان سر پہ اٹھا لیتے احتجاج کرتے اس پرندے کو اللہ تعالی نے حص دی ہے کہ کسی کو نہ قتل کیا جا رہا ہے تو بڑا ظلم ہوا ہے تو تو اشرف المخلوقات ہے انسان تو نہ قتل کرتا ہے کسی کو اللہ اکبر تو بے بسی دکھا دی گئی اور کبے کے ذکر میں انسان کو توجہ بھی دلا دی گئی حسد کی وجہ سے ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو حسد کہاں تک تمہیں لے جا سکتا ہے ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے ہم بھی محفوظ رکھیں اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت سے اللہ فضل فرمائے اور ہماری حفاظت ہو کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے حضور نے فرمائے نا آگ جیسے لکڑی کو کھا جاتی ہے اسی طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے اور بتایا گیا کہ حسد انسان کو کہاں تک لے جا سکتا ہے اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے پھر قرآن کی ترتیب دیکھیے پچھلے رکو کا مطالعہ کیا تھا دو بھائیوں کا ذکر تھا کون موسا اور ہارون علیہ السلام اور علیہ السلام نے بھائی کو مانگا تھا اللہ اس کو میرا وزیر بنا دے سورت پہا میں پڑھیں گے وزیر من اور دونوں بھائی اللہ کے دین کے لیے جڑے ہوئے تھے مشن میں شریک تھے اور ایک یہ بھائی بھائیوں کا معاملہ ہو گیا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے حسد کر گیا پتہ چلا کہ انسانوں کے اندر یہ مختلف کیفیات اور رویے بہرحال ہیں جو سامنے آتے ہیں اسی وجہ سے ہم نے اللہ فرماتا ہے طے کر دیا من قتل نصم نصن او جس نے ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد مچانے کے بغیر قتل کیا قتل آ تو اس نے گوئے تمام انسانوں کو قتل کیا ناحق ایک شخص کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے کیوں انسانیت کی بنیاد ہے احترام انسان پر اور جب ناحق کسی نے کسی انسان کو قتل کیا تو اس نے اس بنیاد کو ڈھا دیا تو گویا ساری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا یہ قرآن کا ورڈکٹ ہے اور آج دنیا ہم پر الزام لگاتی کہ ہم دہشت گرد ہیں اسلام یہ ہے جو اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں کسی نے رائے قائم کرنی تو اس کو دیکھیں ایک انسان کا قتل نہ حق ساری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے بمن احاف اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی اب وہ جان بچانا مختلف اعتبارات سے ہو سکتا ہے بھوکے کی بھوک میں ڈالنے کی کوشش کر ڈالی کسی کی جان کو خطرہ تھا اس کو محفوظ رکھا الحمد ایسے بھی مواقع آ سکتے ہیں اور آتے ہیں تو ایک جان کو بچانا ساری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح روشن دلائل کے ساتھ آئے اور اس کے بعد ان میں سے اکثر لوگ زمین میں حد سے بڑھ جانے والے اگلی آیت کو آیت محاربہ کہا جاتا ہے حرب جنگ کو کہا جاتا ہے محاربہ جنگ پر آ جانا اس تعلق سے اس کا نام آیت محاربہ ہے ترجمہ کرتے سزائیں ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول علیہ اسلام سے جنگ کرتے ہیں اور سعی یعنی کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد مچانے کی کیا سزا ہے چار سزائیں بیان ہوئی وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیے جائیں بہت سخت او یا سولی دی جائیں. او تقطع من یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں اور زمین بدر کر دیے جائیں جلا وطن کر دیے جائیں یہ چار سزائیں ہیں شدید ترین سے ہلکی سزا تک ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کرنا یا سولی دینا یا ہاتھ پاؤں مخالف سے کاٹنا یا در بدر کر دینا وطن سے جلا وطن کر دینا اس کے بارے فقہی مباحث اپنی جگہ فلا جرم تو یہ سزا یہ سزا یہ سزا ایک اصول جرم کی شدت جس قدر ہے ویسی ہی سزا دی جائے گی اللہ اس کے رسول سے جنگ سے کیا مراد ایک مراد یہ ہے اسلامی نظام حکومت قائم اگر ہو اللہ کی شریعت نافذ ہو اب اس نظام کو جو بگاڑے اس نظام کے خلاف جو بغاوت کرے گا اس کے تعلق سے ان سزاؤں کا ذکر یا وہ لوگ جو دین ایک مملکت کے اندر گینگس کی شکل میں ڈاکے ڈالتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں دہشت گردی کرتے ہیں ان کو بھی جرم کی شدت کی نوعیت کے اعتبار سے ان میں سے کوئی سزا دی جا سکتی ہے باقی تفصیلات وہ تفاصیر میں پڑیے گا یہیں سے اگلی ایک بات مختصرا تفصیلات تفاسیر میں ہے اب یہ سزاؤں کا بیان ہے یہ بھی آگے آگے چوری کی سزا کا ذکر بھی آ رہا ہے اسلامی سزائیں دو اعتبارات سے سمجھیں ایک کو کہتے ہیں حدود اور ایک کو کہتے ہیں تعزیرات حدود فکسڈ سزائیں ہیں اور ان کے احکام اپنی جگہ ہیں اور وہ کم ہی ہیں فکسڈ اچھا قصاص کا معاملہ الگ بیان ہوتا ہے قاتل کو قتل کیا جائے گا اگر جرم ثابت ہو جائے لیکن مقتول کے وہ چاہیں تو معاف کر سکتے تو اس میں معافی ہے اس لیے قصاص کو الگ بیان کرتے ہیں ابھی ذکر آ جائے گا قصاص زخموں کا بھی ہوتا ہے البقرہ میں قصاص جان کا پڑا تھا وہ الگ بیان ہوتا ہے حدود کیا ہے مثلا یہ ڈاکو کی سزائیں اسلامی ریاست کے باغیوں کی سزائیں آگے ذکر آئے گا چوری کی سزا زنا کی سزائیں اشارہ ہو چکا سوریہ نسا میں یہ فکس ہیں چند سزائیں یہ اگر ثابت ہو جائیں تو ایگزیکیوشن کی جائے گی صرف اس آیت میں چھوٹا سا ایکسپشن آ رہا کر دوں گا فکس سزائیں کم ہیں باقی سارے معاملات میں وقت کے جج کو جو عدالتی ججز ہیں ان کو یہ اختیار ہے کہ جرم کی شدت کے اعتبار سے سخت ترین سزا دیں اگر شدید ہے ہلکا ہے تو ہلکی سزا دیں یہ کچھ اس کو کہتے ہیں تعزیرات کا معاملہ اور حدود کی سزائیں سخت بھی ہیں ان کا ثبوت بھی سخت رکھا گیا چار گواہوں کا معاملہ یہ بس ذہن میں بٹھا لیں اس مقام پر مفتی شفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر معرف القرآن وہ ضرور پڑھ لیں جب آپ کو موقع ملے حدود کیا ہے تعزیرات کیا ہیں حدود میں ثبوت کتنا چاہیے ہوتا ہے کب ثابت ہوتا ہے کب ایگزیکشن ہوگی تعزیرات میں کیا کیا آ سکتا ہے اسلامی سزاؤں کی حکمتیں کیا ہیں خوبصورت رائٹ اپ ہے مفتی شفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفصیل معرف میں اس کا مطالعہ اس مقام پر مفید رہے گا خزن فی ولہم فی عذاب یہ ان لئے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا آداب ہے اس سے پہلے توبہ کر لی کہ تم ان پر قابو پاؤ یہ لوٹ مار کرنے والے لوٹ مار کرنے والے تو گنجائش ہے مگر جو مال لوٹا ہے وہ حقوق العباد کا حق ادا کرنا پڑے گا باقی حدود میں جرم ثابت ہو گیا تو سزا دی جائے گی یہاں پکڑے جانے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لے تو ایک گنجائش دی گئی اس کی بھی تفصیلات اللہ بہت بچنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے یادین ایمان والا تقوا اختیار کرو و بگو النا اور اس کی طرف قرب تلاش کرو وسیر کا نف قرب کے لئے یہاں استعمال ہوا سورہ بنی اسرائیل میں بھی ذکر آئے گا ان وہاں پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے اور جو حضور نبی اکرم علیہ السلام کے لیے اذان کے بعد ہم دعا میں مانگتے وہ قرب کی انتہا ہے جو اللہ رب العالمین نبی مکرم علیہ السلاۃ السلام کو آتا فرمائے گا اللہ کا تخوا اختیار کرو وب تکو ایر اور اس کی طرف وسیع قرب تلاش کرواہدی سبیر ہی اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا سکو یہ قرب کیسے ملے گا اللہ کا تقوی خوف خدا دل میں گناہوں سے بچو یہ قرب کیسے ملے گا جہاد اللہ کی راہ میں جہاد مستقل سٹرگل انتہات و قتال ہے وہ کبھی کبھی جہاد ہمیشہ ہے اللہ کا بندہ بننے کے لیے جہاد اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے جہاد اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد یہ پورا عمل جہاد کا عمل ہے یہ کرو تو اللہ کا قرب ملے گا فرمایا کہ لاء القم تفل تاکہ تم فلاح پا سکو ان لدین کفرو بے شیر کو لوگ جنہوں نے کفر کیا لو ان لہو محفل اور دی جمین جو کچھ زمین میں ہے اگر سب کا سب اور ومت لہو اور اس کے ساتھ اتنا اور ہی ماں ہو اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو من من کہ وہ چاہے کہ اس کو قیامت کے, کے فریے میں دے دیں ماں تو قبل امن وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا وہاں تو ایمان اور عمل لے کر آؤ تو کامیابی ہے مال وغیرہ وہاں تھوڑی چلے گا بلا ہوں آداب اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے یونیدون خرجو مینم ناری وہ چاہیں گے کہ وہ آگ سے نکل جائیں یعنی جہنم کی آگ وَمَا هم مقیم اور ان کے اے سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ اب چوری کی سزا کا بیان وَسَّارِق چور مڑ بھو اور چور،, چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو جزا امبیما کا سبا نکالم اللہ یہ سزا ہے اس کی جو انہوں نے عمل کیا عبرت ہے اللہ کی طرف سے وہ اللہ الحکیم اور اللہ غالب حکمت والا ہے اس کے بھی تفصیلی احکامات ہیں یہ نہیں کہ ریڈی والے کی ریڈی سے کیلا اٹھا لیا جنرل اسٹور سے ایک کافی اٹھا لی تو ہاتھ کٹیں گے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے بھائی وہ مال جو قبضے میں ہو یعنی پروٹیکٹڈ ہو جس کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا ہو. اس کی چوری کرے تو سزا ہوگی پھر مختلف آ ہے کہا کی اتنی اتنی ورت کا آئٹم ہو تب سزا لاگو ہوگی ایسا نہیں کہ کیلا اٹھائے تو ہاتھ کٹ گیا پتا چلا آدھی قومی بچاری ایسا نہیں ہے بھائی ایسا نہیں ہے تفصیل ہے اس میں وہ مال حفاظت سے رکھا گیا ہو وہ مال کوئی ورت بھی رکھتا ہو ایسی کیفیت میں اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو اس میں سزا لاگو ہوگی کبھی ایسے حالات سعید عمر کا دور تھا رضی اللہ قہد کا دور آ انہوں نے روک دی کیوں اب کوئی شوق یا نہیں مجبورن بھی چوری کر رہا ہوگا بے بھوک کے لالے پڑ گئے روک دیا لو نے یہ بھی فلیکسیبلٹی دین میں ہے لیکن بہار لگا چور نے چوری کی اور جب ثابت ہو جائے تو ہاتھ کاٹا جائے گا اور پہلی مرتبہ میں دایا ہاتھ کاٹا جائے گا باقی اس کی تفصیلی احکامات اب لوگ بڑے پریشان ہیں اور اسلامی شریعت نافذ ہو جائے گی تو ہاتھ کٹیں گے ہاتھ کٹیں گے اب بھائی اللہ کے بندو یہ چوری کی سزا سے پریشانی کس کو ہونی چاہیے ہاں تو مجھے رابطہ کیوں ہے بھائی؟ ہمیں تو نہیں ہے نا اس کا مطلب پریشانی اس کو ہو رہی جس نے چوری کرنی اور سمجھے ناموسر رسالت کے تحفظ کا قانون اس سے پریشانی کس کو ہونی چاہیے جس نے حضور کی ذات میں معاذ اللہ ماز اللہ معاذ توہین کرنی ہو امتی تو کہے گا بھائی تمام رسولوں کے تحفظ کی ہم بات کرنا نوٹ کیجئے گا صرف حضور نبی اکرم علیہ السلام نہیں ہر نبی کا احترام ہم پر واجب ہے اس قانون سے پریشانی کس کو ہوگی معاذ اللہ جس کے دل میں گندگی ہے اور وہ کرنا چاہتا ہے معد اللہ سما مادہ سمپل استاد بات کیا ہے جو مولانا مودودی نے کہ رحمت اللہ علیہ آج بھی ہم خیر سعودی میں بھی معاملات کچھ اونچ ہو رہے ہیں اللہ ان کو بھی ہم کو بھی سب کو استقامت دے دین پر ہم دعا ہی کر سکتے ہیں خیر لیکن مولانا مودودی علیہ علیمان نے لکھا بھئی ہم جاتے ہیں وہاں پر حج میں عمرے میں سونے کی دکانیں کھلی ہوتی کہ نہیں کھلی ہوتی جی کیوں آخر ان کو پتا ہے اگر ایک ہاتھ اٹھے گا چوری کرنے تو دو ہاتھ اس کو کاٹنے کے لیے بھی کھڑے ہوں گے یہ برکت ہے ان سزاؤں کی کہ جان مال عزت آبرو وہ محفوظ رہتی ہے آگے فربایا فمن تاب ظلم اسلحہ پس جس نے توبہ کی اپنے ظلم کے بعد اور اصلاح کر لی فعیم اللہ یاتوب عانی تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے کیا مطلب دنیا کی سزا ملے گی نوٹ کیجئے گا حدود جیسے کہ ڈاکوں کی سزا اسلامی ریاست کی باغی چور ذنا کرنے والے اور شراب کی سزا وہ حدیث کا اشارہ اور صحابے کی اجماعت سے ثابت ہوتی ہے شراب پینے والے کی سزا یہ جو سزائیں ہیں ثابت ہوگی تو دی جائیں گی دی جائیں گی ان میں معافی نہیں ساس والے میں معافی ان میں معافی نہیں ہاں توبہ کر لے تو آخرت کی سزا سے بچ جائے گا یہ ہے اہم بات فمنتا جس نے توبہ کی اپنے ظلم کے بعد اور اصلاح کر لی پن اللہ یَورین تو بے شک اس کی توبہ قبول فرماتا ہے ان اللہ وفور وحیم بے شک اللہ بہت والا نہایت اور فرمانے والا ہے علم علم کیا تم نہیں جانتے ان اللہ بے شک آسمان پر قدرت رکھنے والا ہے یا آپ کو تیزی دکھاتے ہیں مین اللہ قالو امنا جو اپنے موں سے کہتے ہو رہی ہے اور وہ جو یہودی ہوئے کے لیے جو اپ تک ابھی نہیں ائے یحرفون الکلمہ من بعد مواضیہی وہ کلام کو پھیر دیتے ہیں اس کے موقع محل سے باتیں بدلنا تحریف کرنا یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوه و ان لم تقتہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ فیصلہ دیا جائے تو اس قبول کرنا اور اگر یہ فیصلہ دیا جائے تو قبول نہ کرنا اس سے بچنا پس منظر ہے یہود میں سے کسی نے زنا کر لیا شادی شدہ شخص عورت نے اور زنا کی سزا کیا ہے جی شادی شدہ اگر کر کری تو رجم اس شریعت میں بھی پتھر مار مار کے ہلاک کرنا شریعت موسمیوں میں بھی ہمارے یہاں بھی ان کے یہاں کوئی ایسا معاملہ آ گیا. اب ان لوگوں نے کہا ہمارے تو یہ سزا ہے ذرا ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ان کے یہاں کیا سزا ہے تو حضور علی سلاد السلام نے پوچھا بھائی تمہارے کیا سزا ہے انہوں نے جھوٹ بولنا چاہا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بہت بڑے یہودی عالم کے بہت بڑے یہودی عالم ہی بیٹے تھے یہ بھی وہ ہیمان لے آئے تھے نبی علیہ سلاۃ السلام پر انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ جھوٹ بولتے ہیں تو میں بھی, بھی رجم ہی کی سزا ہے اور یہ آپ کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں وہاں یعنی پلان کیا بنا کر آئے تھے اگر ہمارے مطلب کا فیصلہ ملے تو ہلکی سزا تو لینا اور اگر ہمارے مطلب کا فیصلہ ملے تو نہ لینا ان کی کتاب ہے تالمود اور جو ہمارے اسلاف نے پڑھی یا انہوں نے نقل کیا وہی بار نقل کر رہا ہوں کہ میرا مطالعہ نہیں ہے پرسنل اپنا اس کے تعلق ریفرنسز تو موجود ہیں اس میں لکھا ہوا کہ یہودی کو اپنے مطلب کا فیصلہ اگر یہودی جش کے یہاں سے ملے تو مقدمہ وہاں لے کے جائے اور نان جیو کے ہاں سے ملے تو وہاں لے کے چلا جائے ہر حال میں وہ اپنا جو ہے نا فائدہ پکا کرے یہ کتاب ان کی سوکٹ ان کی کتاب ہاتھ کی لکھی ہوئی یہ ہے دنیا کے معاشی دہشت گرد اور سیاسی دہشت گرد اور پتا نہیں کیا کچھ آگے مزید ان کا بھی ذکر آئے گا اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ <شَيْعَى> اور جس کو اللہ سخان و تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے تو آپ اس کے, تو تم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکو گے اللہ کے مقابلے میں یہ ہر سننے والے کو کہا جا رہا ہے جس کے بارے میں اللہ گمراہی کا فیصلہ کر دے تم اس کو بچا نہیں سکتے الادین جنہیں اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دل, دل پاک کرے لہو دنیا ان آخرت میں فیصلہ کریں یا ان سے اعراض کریں بہت توجہ اگر یہ آئیں آپ کے پاس تو آپ کو چوائس ہے چاہے تو آپ ان کے معاملے کا فیصلہ کریں چاہے تو نہ کریں لیکن وَإن فلحد الروح کا اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو یہ آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے لیکن اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں بے نہ ہوں ان کے درمیان بالقص اور اگر آپ فیصلہ کریں تو فیصلہ کیجئے گا عدل و انصاف کے ساتھ اللہ اکبر یہ دشمنی پر ہے ابھی لیکن اگر آئیں فیصلہ کروانے آپ کا چوائس کریں یا نہ کریں لیکن اگر کریں تو فیصلہ عدل کا کیا جائے یہ ہے اسلام یہ ہے اسلام ہم کہیں بھی ہو ہمیں عدل کی بات کرنی ہم کہیں بھی ہو ہمیں حق کی بات کرنی ہم کہیں بھی ہو ہمیں حق بات کی پیروی کرنی ہے اور اس کی حمایت کرنی ہے چاہے دشمن کے کیمپ سے بات کیوں نہ آ رہی ہو یہ ہے اسلام کا مزاج یعنی کہ بے جا حمایت یعنی کہ اپنوں کی طرف داری یعنی کہ سامنے والے تو اس کی صحیح بات کو بھی غلط کہا جائے نا اگر فیصلہ کرے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ ان اللہ میں شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے کئی اور وہ کیسے آپ کو منصف یعنی فیصلہ کرنے والا بنائیں گے حالانکہ ان کے پاس سورا موجود ہے اتنے ہی مخلص ہوتے تو جس کتاب کو ماننے کے دعوے دار ہیں اسی کتاب کے حکم پر عمل کر لیتے لیکن دل کا چور ہے نا اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں وہ کئی فیوحق اور کیسے آپ کو فیصلہ کرنے والا منائیں گے ان کے پاس موجود ہے فیها حکم اللہ جس میں اللہ کا حکم موجود ہے اور وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں سنیے گا تو رات کو مانتے تھے لیکن تورات کے احکام پر عمل نہیں کرتے تھے اللہ کیا فرما رہا ان کا ایمان نہیں اللہ کی کتاب کو ماننا بھی ضروری اور اللہ کی کتاب کی ماننا بھی ضروری ہے اب اگلا رکو جو اس سورت کا کلائمکس اور نقطہ عروج او ہے جس میں شریعت کے نفاذ کا موضوع آ رہا ہے پہلے شریعت ان کے پاس تھی اب ہمارے پاس ہے ذکر ان کا کیا جا رہا ہے رہنمائی ہمیں دی جا رہی ہے بیان ان کے تعلق سے ہے عبرت و سبق آموزی ہمارے لیے ہے شریعت اللہ نے صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں دی کتاب اللہ نے صرف پڑھنے کے لیے نہیں دی کتاب اللہ نے صرف چھاپنے کے لیے نہیں دی یہ سب بھی ہو تلاوت بھی ہو پروموٹ بھی کیا جائے آج کے دور میں پرنٹ بھی کیا جائے مگر کتاب کے احکام کا نفاذ بھی کیا جائے بہت توجہ سے اس رکو کو سنیے گا شریعت کے نفاذ کا بڑا قیمتی اور جامع اور انقلابی بیان اس مقام پر ہے نور بے شک ہم نے نازی کی تورات اس میں ہدایت ہے اور نور ہے اسلم اس کے ذریعے سے ہمارے امبیا حکم دیتے تھے جو فرما بردار تھے لدینہ ہادو ربانی یون اخبارو یہود کو وہ حکم دیتے تھے اور درویش اور علما بھی ان کے درویش اور علماء کیوں بمستحفظو من کتاب اللہ اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے کی مقرر کیے گئے تھے ان کے ذمہ تھا کہ پیغمبر سے جو کتاب ملی اب درویش علماء مشائق بڑے اہل علم ان کے وہ اس کتاب کی حفاظت کریں آگے اس کو پاس آن کریں وخان والے ہی اور وہ اس پر نگہبان تھے گواہ تھے بلا تشر ناسا بس تم لوگوں سے نہ ڈرنا بخشونی اور مجھے سے ڈرنا بلا تشتب بھی آیا کلیلہ اور میری آیا کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرنا لوگوں کا ڈر نہ رکھنا کہ شریعت نافذ کر دی تو ہمارا کیا بنے گا ہمیں بھی تو کہا ہم پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے تو آج ہم کیا سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھیل رہے ہیں ہم نے اگر امیرکا کی بات نہیں مانی تو جناب ہم پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے تو آج پاکستان میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں بھائی کیا شریعت نافذ نہیں کبھی شریعت نافذ کریں گے تو آئی ایم ای بلڈ بینک والے ناراض ہو جائیں گے اور ہم جو ہے وہ آؤٹ آف بکس چلے جائیں گے اور ہم گڈ بکس میں نہیں رہیں گے تو ساری ان کی مان کر اور اللہ کے ساتھ کیا میں کہوں بغاوت سرکشی کتاب پر سے پوش ڈال کر کو ہمیں خوشحالی مل گئی ہے دنیا میں کہاں کھڑے میں آج بھی مانگنے پر پھر مجبور ہیں اور سیدنا علی نے فرمایا مقروض غلام ہوتا ہے مقروس شخص غلام ہوتا ہے آج ہم غلام ابن غلام ہی ہیں معاف کیجئے گا ماشاء اللہ چھپڑ پھاڑ کر اللہ نے کچھ دے بھی رکھا ہے مگر ہم میں وہ گٹس نہیں آ پا رہے وہ قوت نہیں آ پا رہی کہ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں بہار اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو لوگوں سے مت ڈرو ولا تشکر و بھی آیا سمن میری آیات بس تھوڑی قیمت وصول کرنا چند ٹکوں کی بھیگ لے کر میری شریعت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرنا اب سنیے اللہ کا فتوا اللہ کے فتوا سور مائدہ میں ممحکمان زل اللہ کامل کافرول اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں یہ آیات ہمارے یہاں بیان نہیں ہوتی اور جب ہم جیسے لوگ بیان کرتے ہیں بھئی مولوی جذباتی ہو گیا ہے کچھ زیادہ ہی آرام سے چٹکی میں اڑا دیتے ہیں لوگ پڑھیں ذرا تفاصیر کو کیا اللہ کی شریعت اپنا نفاذ نہیں جاتی یہ صرف ڈاکٹر اسرار کے دماغ کی اختراع ہے کہ وہ باتیں کرتا رہا اس قوم کو جھنجھوڑتا رہا یہ کبھی مولانا مودودی کا مسئلہ تھا خالی کہ ہوا میں اڑا دیا باتوں کو بہت جذباتی لوگ یہ آج اس دور میں ہم جی رہے ہیں کہ جب اللہ کی شریعت اعمال اللہ کے احکامات کا نفاذ نہیں اور مسلمان مطمئن ہو کر بیٹھا ہے پوچھے اللہ کہہ رہا ہے ملم یا فرون جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی وہ کافر ہیں اچھا ایک اور وے آؤٹ بھی ہمارے پاس یہ تو بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے نا وے آؤٹ ہے نا ہمارے پاس یہ تو ان کا بیان ہو رہا ہے سخان اللہ سبھیوں پہ تو اللہ نے یہ چیپٹر بھی کلوز کر دیا حزیف ابھی نیمان نام آیا تھا نا ان کا رضی اللہ عنہ اس سے کسی نے کہا حدفا یہ تو بنی اسرائیل کا بیان ہو رہا نا یہود کا بیان ہو رہا نا فرمایا ہاں سخان اللہ بڑے اچھے کزنس نہ انہوں نے نافذ نہیں کیا تو یہ ان کے لیے تم نافذ نہ کرو تو یہ ہاں تمہارے لیے اللہ اکبر کبیرہ اور تین فتوے آ رہے ہیں اللہ کی پہلا ملم یا حکمان صلی اللہ تعالی کا ملک آفر ہو ہاں یہ میرا وجود اس پر میرا اختیار اللہ کے احکامات جو مجھ سے متعلق ہیں میں اگر ان کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تو یہ میرے لیے میرا گھر ہے میرا اختیار ہے میں کوشش نہیں کر رہا گھر میں اللہ کے احکامات کے نفاذ کی میرے لیے میں ادارے کا سربراہ میری سے ہے چلتی ہے اتارٹی ہے وہاں سے متعلق احکامات کا نفاذ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا میرے لیے اور کوئی ملک کا حکمراں ہو اور مسلمانوں کا حکمراں ہو طاقت ہے اس کے پاس اور وہ شریعت کے نفاذ کی اس سطح پہ کوشش نہ کرے تو پھر یہ اس کے لیے ایک بات مجھ سے لے کے آئی کے تک چلے گی یہ بات واٹ آئی کے ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم والے تھے ان کو بھی نہیں تو اللہ کو جواب دینا اللہ پوچھے گا تمہارے پاس میری کتاب تھی تمہیں سمجھ میں آئی تھی کیا تم نے اپنے وجود میں تو کیا کوشش اپنے ماحول میں کوشش کی پہنچانے کی کوشش کی نہیں مانتے اس سے پوچھ ایک بات مجھ سے لے کے اوپر تک کا معاملہ اور دوسری بات اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کا یہ حکم ہے ہی نہیں جو احکامات آ گئے اور سمجھے کہ اس کو نافذ کرنے کیونکہ وہ حاجت ہی نہیں اور اس کا عقیدہ رکھے تو وہ تو اسلام سے ہی گیا یہ عقیدے کا کفر ہو جائے گا جو میں نے بھی عرض کیا اور ایک ہے کہ نہیں مسلمان ہے اللہ کو مانتے ہیں کتاب کو مانتے ہیں نافذ نہیں کر رہے طاقت ہے نافذ نہیں کر رہے یہ آملن کافر ہیں آملن کفر ہے آملن کفر ہے جیسے نماز کر کرنا آملن کفر ہے حکم کا نفاذ اس کی قوت نافذہ دا پاور ٹو انفورس ہے نہیں کر رہا یہ عمل ان کو ہے باقی مزید تفصیلات وہ علماء سے پوچھیے تفاصیر میں بھی آپ مطالعہ کر لیجئے البتہ ان تفاسیر کا مطالعہ کیجیے جو اس نحج کے اوپر باتوں کو ہمارے سامنے رکھیں ورنہ معاف کیجیے گا چند نفلی اعمال کے عجو ثواب بتا کر جنت سستی سستی بیان کی جا رہی ہے میٹھی میٹھی باتیں کر لو بس آن لائن جیسے کہ جنت کے آرڈر پلیس ہو رہے ہیں اب یہ بھی قرآن ہی ہے بھائی ماں باپ کا بیان آیا وہ بھی کھل کر آپ کے سامنے کیا آئندہ بھی کریں گے پڑوسی کا بیان آیا وہ بھی کھل کر بیان اپنی بات تو نہیں کر رہے نا اب یہ بیان آیا تو یہ بیان بھی کریں گے انشاءاللہ شاء دس از دا ہول پیکج فرام اللہ سلخانہ یہ پہلا فتوا ہوا مم یافرون اور جو لوگ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمایا بس یہی لوگ کافر ہیں وہ کتبنا بالانف بالانف اور ہم نے ان پر کتاب میں تورات میں طے کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان آنکھ کے بدلے آنکھ ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان دانت کے بدلے دانت اور زخموں کا بھی احساس یعنی بدلہ ہے کسی نے کسی کی ناک کو کٹ کیا ہے تو اس کو حق ہے کہ اس کی ناک بھی کٹ کی جائے یہ ناک کے بدلے ناک نا اسی طرح دیکھئے جان کا قصاص البکرا میں پڑا یہ زخموں کا قصاص ادھر بیان ہوا اور یہ آج بھی موجود ہے کتابیں خروش بک آف یہ بیان آج بھی موجود ہے ہمارے مفسرین نے اس کو تفاثر میں نقل بھی فرمایا ہے ہاں فمن تصد کا بھی فہوا کفارت اللہ پھر جس نے اس کو معاف کر دیا قصاص نہیں لیا معاف کر دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا سکھان اللہ کتنا خوبصورت انداز بھائی ایک دانت کٹ گئی ایک کان کٹ گیا ایک دانت ٹوٹ گیا اب ایک اور دانت کٹواؤ گے ایک اور کان کٹواؤ گے کیا ہو جائے گا اگر کر دو تو بہت کچھ ہو جائے گا تو یہ معاف کر دے اس کو تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اللہ باقی. اب سوچیں کتنا خوبصورت اپیلنگ انداز ہے چھوڑ دو غلطی کی اس نے تمہیں حق ہے تمہارے جسمات بھی ہے مگر بڑا پن کیا ہوگا معاف کر دو تو تمہارے لیے کفارا ہو جائے گا گناہ ہوگا یہ خوبصورت ایک قانون ہے یہ کر سکتے ہو ایک اخلاق ہے یہ اچھا رویہ ہے اور اس کی موٹیویشن کیا ہے تمہارے لئے گناہوں کا مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی لوگ غالم ہیں عیس ابنی مریم اور ہم نے عیس مریم کو ان کے نشان قدم پر بھیجا لما ان کی اس کی تصدیق کرنے والے ہیں جو اس سے پہلے تورات اور آتمے سے عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لے کر نہیں آئے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے شریعت موسوی کو ہی جاری رکھا ہے نور اور ہم نے انجیل عطا کی اس میں ہدایت اور نور ہے اور اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تورات میں سے جو اس سے پہلے تورات تھیں اور وہ متقین کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی وہ لحکم احلجیل انصفی اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اس کے کا فیصلہ کریں جو اللہ سبحانہ وتعالى نے نازل فرمایا تیسرا فتوی اللہ کا وما ولم يحكم بما انزل الله اور جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے جو اللہ نے نازل فرمایا فؤلاء هم الفاسقون تو یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں یہ تین فتاوی ہوئے ایت 44 45 47 وہی کافر عملا وہی ظالم اور وہی فاسق ہیں اللہ تعالی مجھے اور اپ کو توفیق دے میں اپنی ذات اپنے کرو پھر ہم ماحول میں ترویج دیں پھر جن کے ہاتھ میں قوت ہے ریکویسٹ کریں تاکہ ہم اللہ کے سامنے اپنی معذرت پیش کر سکیں زمین اللہ کی اللہ کا حق ہے کہ اس پر اس کا حکم نافذ ہو ہمیں اس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے پر امن طریقے پر وہ بات آتی رہی ہے آتی رہے گی انشاءاللہ شاء تعالیٰ تاکہ ہم اللہ کے سامنے اپنا معاملہ پیش کر سکے وہاں بخش ہو سکے ہماری آگے فرمائے ہم کی, کی ہے یہ اپنی سے کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور ان پر نگان اور محافظ ہے پشتی کتابوں میں تحریف ہو گئی قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہجر آیب نو میں پڑھیں گے اور یہ قرآن محافظ ہے پشتی کتابوں کا ان کی اصل تعلیم کو سامنے پیش کر رہا ہے اللہ پسے نبی علیہ السلام ان کے درمیان فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل فرمایا اس کے مطابق ولادت تب احواهم عما جاءكم من الحق اور ان کی خواہشات کی پیرمی نہ کریں اس کے بعد جب آپ کے پاس حق میں سے اگیا یہ حضور کو خطاب تعلیم امت کو دی گئی صلی اللہ علیہ والہ وسلم لكل جعلنا منكم شرعتا ومنهاج تو ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ, الگ, الگ شریعت اور منہاج میتھڈالوجی راستہ مقرر کیا دین سب کا ایک ہے شریعت الگ الگ رہی یہود کے یہاں روزہ رات کو سوتے ہی شروع ہمارے یہاں سبح سازش سے دین کیا ہے روزے کا حکم شریعت میں فرق ہو گیا مینہاج میتھڈالوجی عیسا نے سلام کا منہاج کیا رہا بہترین مثال پیش کرو بھائی تمہارے دائیں گال پر کسی نے تھپڑ مارا تو بھائی تم ایک اور تھپڑ کھا لو اسے کہو میری بات تو سن لے اس قدر مساج صبر کی دعوت کے میدان موسیٰ علیہ السلام کا منحج میتھڈالوجی کیا رہی غلام تھی بنی اسرائیل قوم اس کو غلامی سے نجات دلا کر آزاد کو زمین حاصل کر کے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جوہ منہاج ابراہیمی کیا رہا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق ہیں ان سے پوری نسل جاری ہوئی ایک بیٹے اسماعیل ہیں ان کو آباد کے مکہ مکرمہ میں مراکز قائم کیے انہوں نے توحید کے اور منہاج محمدی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم انقلابی نظریہ توحید اس کی بنیاد پر ایک جماعت قائم کرنا اور اس کو تربیت سے گزارنا اور اس کو منظم کر کے باطل سے ٹکرانا اور اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا یہ میتھڈالوجی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی رہی مختلف امبیا کی منہاج کی طرف اشارہ بہت عرصے پہلے قرآن اکیڈمی ڈیفینس میں جو ہماری مسجد ہے مسجد جامع قرآن اس ساد محترم ڈاکٹر اسلار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منا جے مختلف جو میتھڈالوجی رہی انبیاء اور رسول کی اس پر بڑا خوبصورت خطاب کیا تھا وہ آپ کو انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ سے اور یوٹیوب سے بھی ملے گا فرمایا بلو شاہ اللہ کم امت واحدہ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں آزمائے اس میں جو اس نے تمہیں آتا کیا بس تم نیکیوں میں سبقت کرو زبردستی کسی کو ہدایت نہیں زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کیا جائے گا امتحان کے لیے پیدا کیا تم خیر میں نیکیوں میں آگے بڑھو الا مرجی حکم جمی اسی اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے بما وہ اللہ تمہیں بتا دے گا جس بات میں تم اختلاف کیا کرتے تھے بینہم بما انزل اللہ اور نبی ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ولا تتب اعواهم اور ان کی خواہشات پر توجہ نہ دیجیے گا وحذرهم اور ان سے چوکس نہ رہیے گا ايفتنونكم بعض مما انزل الله اليه کہ کہیں یہ لوگ اس حکم سے جو اللہ نے اپ کی طرف نازل فرمایا ہے ہٹانا دے حضور کا تو کوئی امکانی نہیں وہ استقامت کے پہاڑوں کے بھی پہاڑ ہیں جمی ہوئے ہیں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے یہ اہل دین دشمنوں کی خواہشات پورا کرنے کے چکر میں اللہ کے احکام سے ہٹ نہ جانا فرین تو منہ پھیر لیں فالم تو جان لیجیے اللہ, اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں سزا پہنچائے ان کے بعد گناہوں کی وجہ سے وَإنَّ كثير منم اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں ابا حکمل جاہلی ابغول کیا یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں ومن من اللہ حکم اور اللہ سے بہترین کس اس کا حکم ہوگا ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں کیا ہے جاہلیت پہلے بھی اشارہ ہوا ابو جہل یاد ہے پہلے کیا تھا ابو حکم حکمت والا وہی کا انکار کیا تو کیا بنا ابو جہل کوئی, عزم کوئی فلوسفی کوئی میتھڈالوجی کوئی طریقہ کوئی نظام فکر کوئی نظام حیات اگر وحی کے بالمقابل کھڑا ہو جائے تو یہ جاہلیت, جاہلیت, ہے, جاہلیت, ہے, یہ جاہلیت ہے اگر وہی کے بل کھڑا ہو رہا ہے اس کے رد پر کھڑا ہو رہا ہے اس کے اگینسٹ کھڑا ہو رہا ہے بظاہر کتنا وہ ڈگری یافتہ ہو ویل کوالیفائڈ ہو اگر اگر وہی کے بالمقابل کھڑا ہو گیا یہ نہ جاہل ہوگا ایسا فرد ایسا معاشرہ ایسا نظام ایسا سسٹم جاہلیت کا سسٹم ہوگا اللہ اکبر ومن احسن من اللہ حکم القومیوں اور اللہ سے بہتر کس کا حکم ہوگا ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں ہوگی ہاں کوئی دشمنی پر نہیں ہے سموک الگ شے ہے لیکن دشمنی پر آئے تو پھر تو وہ بھی نہیں ہوگا لیکن دلی دوستی مسلمان کی کفار سے نہیں صرف مسلمان سے مسلمانوں سے ہو سکتی ہیں بعد وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں ویسے تو ان کی دشمنیاں بھی رہی ہیں مگر اسلام دشمنی میں ایک ہو جاتے ہیں ذکر پہلے بھی آیا ہے دوستی رکھے گا تو وہ उनसे سے شمار کیا جائے گا اللہ اکبر اور آج کچھ کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں سے نفرت ہوتی ہے غیروں سے بڑا پیار ہوتا ہے اسلامی تعلیمات ان کو بھاری لگتی ہیں کافروں کی چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں نیچے سے اوپر تک ہو اچھا رہا ہے دیکھ لیجیے کون ہے آج کل زیادہ رول ماڈل کن کو بنا کے رکھا ہوا ہے بکتا کون ہے کس کے نام پر بکتا ہے کون زیادہ پسند ہے چیک کرے نیچے اور اوپر والوں کو دیکھے مسلمانوں کو مارنے کے لیے جا کے معاہدے کر رہے ہو مسلمانوں کو مروانے کے لیے جا کے ان سے جو ہے وہ باتیں ان کی مان رہے ہوتے ہیں جو ان سے دوست کیا کرے گا انہیں ہوگا انََ اللہ دل قومین <الْضَالِمِين> بے شک اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا کچھ منافقین کی طرف بھی اشارہ جو دنیا پرست تھے و کافروں سے کافر رکھتے تھے مسلمانوں کے مقابلے میں فطر الفی قلوبی مرد ان آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی مرض نفاق کا یوں وہ انہیں کفار کے درمیان دوڑتے بھاگتے ہیں یا قلو نہ نقشان تو سی بنا لائرہ. کہتے کہ ہمیں ڈر ہے ہم پر گردش زمانہ نہ آ جائے اگر کافر سے بنا کر نہیں رکھیں گے تو مارے جائیں گے اللہ اکبر ہم پر مسئلے نہ آج ہیں اگر انہوں نے اکنامک کرائسس میں ہمیں ڈال دیا تو مارے جائیں گے ہم پر اگر وہ سینکشن لگ گئے تو مارے جائیں گے ہے نا آج کی ترجمانی بھی تو انہی میں بستے ہیں ہیں پر گردش زمانہ قریب ہے تو اپنے دلوں میں جو کچھ یہ چھپاتے تھے اس پر پچھتاتے رہ جائیں گے اقسام بل جہد ایمان ہند اور ایمان لانے والے کہتے کہ یا یہ، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی پکی قسمیں کھاتے تھے یہ بے شکے تمہارے ساتھ ہیں، ان کے امال اکارت گئے بس اٹھانے والوں میں سے ہو گئے جنہوں نے کافروں سے بنائی اور مسلمانوں سے رشتہ توڑا یا ادھر ادھر بنا کر رکھا اور اسلام سے دور ہو گئے وہ خسارے میں گئے یادین اے ایمان والو میں سے جو کوئی اپنے دین سے جو اسلام سے انکار کر دے وہ تو گیا اسلام سے خارج اللہ محفوظ رکھے یہ تو عقیدے کا ارتداد ایک پھرنا ہوتا ہے جیسے کہ منافقین کا پھرنا عملا یہ اللہ کے دین کے, کے تقاضے ا رہے وہ بھاگ رہے جان بچانے کے لیے مال بچانے کے لیے دنیا کے ٹکے بچانے کے لیے یہ ارتداد ہے عملی اس کا خطرہ مجھے بھی ہے اپ کو بھی ہے تقاضے سامنے ائیں تو پیچھے نہیں ہٹنا سنیے گا اب اس عملی ارتداد کے تعلق سے اے ایمان والوں جو تم اس اپنے دین سے پھرے گا فصوف یاتی اللہ می قوم یحبهم و اللہ اس قوم کو لے ائے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے علی علی ایمان والوں کے حق میں بڑے نرم دل ہوں گے اور کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہوں گے سخت ہونے سے مراد بکاؤ مال نہیں ہوں گے وہ جھکیں گے نہیں دبیں گے نہیں ڈٹے رہیں گے حق پر ان کے مقابلے میں جو جاہد الفی سبید اللہ واللہ کی کے راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے یہ صفات ہیں جو مطلوب ہیں اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے ہماری سب سے بڑھ بڑا محبت اللہ کے لیے ہو آپس میں ہماری رحم دلی اور نرمی کا معاملہ دین دشمنوں کے مقابلے میں ہم ڈٹ جانے والے ہوں اللہ کی راہ میں مستقل جہاد اور محنت کرنے والے اور اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت کی فکر نہیں کریں گے لوگ کفر کرنے میں ملامت فیل نہیں کرتے ذنج محسوس نہیں کرتے گناہ کی باتیں کرنے میں شرم نہیں کرتے تو ایمان والوں کو حق کی بات کرنے میں کاہے کی شرم aaye کوئی کسی ملامت کی فکر نہیں کریں گے کسی سے نہیں ڈریں گے ذا اللہ یؤتیہ من یشاء یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے واللہ واسع العلیم اور اللہ وسعت والا علم والا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنو بے شک تمہارے ولی ولی دوست ساتھی کون ہے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام اور ایمان والے کون یقیمون یقین وہ جو نماز قائم کرتے ہیں وہ اتون زکا زکوات ادا کرتے ہیں وہ, اور وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں نمازیں بھی ادا ہو رہی ہیں زکوات بھی دے رہے ہیں اللہ کے احکام کے پاس, پاس داری بھی کر رہے ہیں تکبر نہیں ہے عبادات پر دل میں آجزی ہے فرمایا وَمَيَّتَ وَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ امن آمَنُوا اور جو دوستی اختیار کرے اللہ اور اس کے رسول سے اور ایمان والوں سے فَإنَّ حِزْبَ الْغَالِبُونَ تو شک اللہ کی جماعت ہی غالب ہو کر رہے گی پارٹیاں دو ہی ہیں بھائی دنیا میں اللہ کے نزدیک کتنی دو ایک ہے حزب اللہ دوسری حزب الشیطان یہ تو حزب اللہ کا بیان ہے حزب اللہ کا تھوڑا اور بیان اور حزب الشیطان کا بیان وہ اٹھائیسویں پارے میں سور مجادلہ میں پڑھیں گے اللہ ہمیں حزب اللہ میں رکھے اور شیتان کے حملوں اور ہزب الشیتان میں ہونے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے